خیرا بہرا امید ہے آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے وائس اگر آ رہی ہے تو برائے مہربانی مین ٹیکسٹ پر بھی کر بتا دیں میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیرا ان شاء اللہ حسن معمول درسے قرآن ہوگا تمام بھائی سماعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام يا رسول الله على آلك وآ صحب والله السلاتی جناب مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام عليك يا سیدي،یا سیدي،یا سیدي، اٹھارواں سپارہ ہے سورہ نور شریف آیت نمبر 35 میرا رب ارشاد فرما رہا ہے مکشکل نور نور تنز ایمان اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک کہ اس میں چراغ ہے چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی کا چمکتا روشن ہوتا ہے برسط والے پیڑ سے جو نہ پورب کا ہے جو نہ پورب کا نہ کچھم کا قریب ہے کہ اس کا تیل بڑک اٹھے نور <مازالتنی> <مازالتنی> <مزدی> ہے اور فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اس آیت مقدسہ سے مطر چند تفصیلی نکاس سماج فرما لیں فرمایا گیا اللہ نور اللہ نور ہے یاد رکھیے ایک نام ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ماننا یہ ہے کہ و زمین اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا یہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کا منور فرمانے والا ہے اس نے آسمان کو ملائکہ سے اور زمین کو انبیاء سے منور کیا تو فرمایا کہ اللہ نور ہے آسمان و زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے یعنی اللہ کے نور سے یا تو قلب مومن کی وہ نوریت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور راہ یاب ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے اس نور کی مثال جو اس نے مومن کو عطا فرمایا بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا اور ایک تفصیل یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات افضل موجودات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 نہایت صاف و پاکیزہ روشنی دیتا ہے سر میں بھی لگایا جاتا ہے سالن اور ناخورش کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں اور درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے فرمایا جو نہ پورب کا نہ پچھم کا بلکہ وسط کا ہے نہ اسے گرمی سے زرر پہنچے نہ سردی سے اور وہ نہایت اجود و اعلیٰ ہے اور اس کے پھل غایت اعتدال میں فرمایا کہ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے یعنی اپنی صفا و لطافت کے باعث خود بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے تو اس تمثیل کے معنی میں اہل علم کے کئی قول ہیں ایک یہ کہ نور سے مراد ہدایت ہے فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہدایت غائط ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشویح ایسے روشن دان سے ہو ہو سکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور مصففہ زیتون سے روشن ہو کہ اس کی روشنی نہایت اعلی اور صاف ہو اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمثیل نور سیدبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قعب الاحبار سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی روشن دان طاق تو, تو یہ جو طاق ہے تو حضور کا سینہ شریف ہے اور فانوس قلب مبارک اور چراغ, نب... چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے اور اس نور محمدی کی روشنی و ادایت اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان بھی نہ فرمائیں جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے اور فانوس قلبِ اطہر اور چراغ و نور جو اللہ نے اس میں رکھا کہ شرکی ہے نہ غربی نہ یہودی و نسرانی ایک شجرا مبارکہ سے روشن ہے وہ شجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم پر نور نور پر نور ہے اور محمد بن قعب کرزی نے کہا کہ روشن دان و فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور چراغ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور شجرائے مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکثر انبیاء آپ کی نسل سے ہیں اور شرقی و غربی نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سے نہسرانی نہ نہ کیونکہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں نہ مشرق کی طرف قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات نزول وحی سے قبل ہی خلق پر ظاہر ہو جائیں اللہ بنو جو انہیں نور. اللہ مومنوں کا سارساز ہے وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور ایک میں فرمایا گیا ہے میں کہ ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کچھ بتا دیتے ہیں تو جب یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں نور کا اطلاع ہدایت کر کیا گیا ہے تو اللہ اس کا ماں واقبل عرض کا معنی ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے نور والا ہے حاصل یہ ہے کہ آسمانوں والوں اور زمینوں والوں کو اللہ سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے اور علامہ نجم الدین فرماتے ہیں کہ نور اس حصیت کو کہتے ہیں جو سورج چاند چراغ وغیرہ کے زمین اور دیواروں پر فائد ہوتی ہے اور علامہ میر سید شجر جانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا آنکھیں سب سے پہلے ادراک کرتی ہیں پھر اس کیفیت کے واسطے سے باقی دکھائی دینے والی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ عبلم نے بھی اللہ کی ذات پر نور کا اختلاف فرمایا نبی پاک علیہ السلام تو حجرت کی نماز میں یہ تلاوت فرماتے تھے اے اللہ تیرے لیے شمد ہے تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یہ بخاری شریفی حجیب ہے مسلم شریف کی حدیث کہ حضرت ابوذر رضی اللہ کا اعلی ان کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو جہاں سے بھی دیکھا وہ نور ہی نور ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نور کو دیکھا اللہ نے اپنی کتاب پر بھی نور کا اطلاق فرمایا جیسا سورہ نشا میں ہے تو ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازی کیا ہے نورین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ نور اور روشن کتاب اس آئس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نور فرمایا تو نور کا اطلاع فرشتوں کے لیے بھی ہے قرآن کے لیے بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور اللہ رب العزت کے لیے بھی ہے علامہ نجم الدین احمد قمولی علیہ علامہ فرماتے ہیں اس آئس میں مشکاط سے مراد صاف سے مراد نبی پاک صند اللہ علیہ وسلم کا سنہ مبارکہ ہے اور سے مراد آپ صند اللہ علیہ وسلم کا قلب پاک اور وسباح سے مراد دین کے اصول اور فروں کی وہ معرفت ہے جو آپ کے دل میں ہے اور شجرۂ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد سے ہیں اور ان کی بندت کا معاملہ فرمایا گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں فرمایا نہ وہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں کیونکہ آپ عیسائیوں کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرح مغرب کی طرف روک کر کے نماز پڑھتے تھے بلکہ آپ کعبہ شہید کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے نمبر ان گھر میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی تسلی کرتے ہیں صبح اور شام مراد ان گھروں سے مسجدیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسجد اللہ زمین میں اور تصویر مراد نمازیں صبح کی تصویر فجر اور شام سے زہر ہو کر مغل دشا مراد ہیں تو فرمایا گیا ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی تصدیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں مسجد کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت شاخوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی عمارت میں کوئی اضافہ نہ کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اضافہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کی بنیادوں پر اینٹوں اور درختوں کی شاخوں سے اس کو بنایا اور لکڑی کے ستون لگائے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بہت تبدیلی کی اور اس میں بہت اضافہ کیا اس کی دیواریں نقشمی پتھروں اور چونے سے بنائیں اور اس کے ستون بھی منقش پتھروں کے بنائے اور ساگوان کی لکڑی سے اس کی چھت بنائی تو یہ مسجد بنانے سے متعلق چند احادیث ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں عبید اللہ الخولانی بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں پر بخثرت اعتراض کیے کہ آپ نے اتنی بڑی اور حسین و جمیل مسجد کیوں بنائی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کو بنایا اللہ جنت میں اس کی مثل اس کا گھر بنا دے گا حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں اکیلے نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کی بنسبت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر پچیس درجے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جتنے وقت وہ نماز کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے اس کا وہ وقت نماز میں ہی شمار نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے اور جب تک وہ نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے مساجد میں نے پوچھا کہ ان میں چرنا کیا ہے تو فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا صبح والبر یاد رکھیے کہ مساجد میں پانچ وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور ان نمازوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی تسلی جو ہے وہ بیان ہوتی ہے اس لیے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ذکر کیا کرو تو دیکھیے کتنی پیاری مثال میرے آقا مرینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو ان میں چر لیا کرو اور جنت کے باغات مساجد کو فرمایا اور چرنا یعنی فکر کرنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک اعرابی آیا اور وہ کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو ڈانٹا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب من نہ کرو اس کو چھوڑ دو صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس کو بلا کر اس سے فرمایا ان مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی ڈالنا جائز نہیں ہے یہ مساجد تو اللہ کے ذکر نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا تو وہ پانی کا ڈول لے کر آیا اور اس پیشاب پر بہا دیا یعنی اس جگہ کو پاک کیا گیا حضرت وافلہ بن السفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو پاگلوں کو شریروں کو اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے جگڑوں کو اور اپنی بلند آوازوں کو اور اپنی حدود کے نفاذ کو اور اپنی تلواروں کے سونتنے کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر وزو کرنے کی ٹوپیاں بناؤ اور ان میں گرم پانی ڈالو یعنی سردیوں میں ان میں گرم پانی ڈالو یہ حدیث دوبارہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو پاگلوں کو شریروں کو اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے جھگڑوں کو اور اپنی بلند آوازوں کو اور اپنی حضور کے نفاذ کو اور اپنی تلواروں کے سونپنے کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کی ٹونٹیاں بناؤ اور ان میں گرم پانی ڈالو نمبر سینتیس اور اڑتیس میرا رب ارشاد فرماتا ہے <تصفح> وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نا خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برقاء رکھنے اور زکوۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور اہم اللہ ما من من شساب تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللہ روبی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی دیکھیے اس آیت دونوں آیتوں میں جلد جو دیا گیا فرمایا گیا وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی یاد یعنی مراد اس کے ذکر قلبی و لسانی اور اوقات نماز پر مسجدوں کی حاضری سے اور نماز برپا رکھنے یعنی انہیں وقت پر ادا کرنے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں تھے مسجد میں نماز کے لیے عقامت کہی گئی آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے تو فرمایا کہ آیت رجالی ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے فرمایا اور زکوٰۃ دینے سے یعنی اس کے وقت پر یعنی وہ وقت پر زکات دیتے ہیں ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں जाएंगे جائیں گے دل اور آنکھیں का ان دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدت خوف و उलटकर سے तक کر گلے تک چڑھ جائیں گے نہ باہر और نہ نیچے चढ़ اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی یا یہ مانا ہے کپوار کے دل خفر و شک سے ایمان و یقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور آنکھوں سے پردے جائیں گے یہ تو اس دن کا بیان ہے آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فرما بردار بندے جو ذکر و تعاق میں نہایت مستعد رہتے ہیں اور عبادت کی ادا میں سرگرم رہتے ہیں باوجود اس حسنِ عمل کے اس روز سے خواہش رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا تو فرمایا کہ تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی اللہ حضرت یہ والی آئے جو ہے تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو جو رضی اللہ کا اعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اس راستے پر کھڑے ہو کر چیزیں فروخت کرتا تھا اور ہر روز تین سو دینار نفع کماتا تھا اور ہر روز مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حلال نہیں ہیں لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس آیت میں داخل ہو جاؤں رجال اللہ ولا بیعن عن اللہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے سے سبحان اللہ عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ کے ساتھ تھا اور ہم مسجد میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے ہم مدینے کے بازار سے گزرے مسلمانوں نے اپنا سامان ڈھانپ دیا اور مسجد میں چلے گئے سالم نے ان کے سامان کی طرف دیکھا جس کے پاس کوئی شخص نہیں تھا پھر انہوں نے یہی آیت کلاوت کی پھر کہا یہی لوگ اس آیت کے مزداخ ہیں اور حضرت امام حسن سب اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی یہ جدا کرے گا ان قریب اہل محشر جان لیں گے کہ کون اللہ کے کرم سے زیادہ لائق ہے پھر وہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے دور رکھتے تھے اور خوف اور تباہ سے اپنے رب کو پکارتے تھے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تھے پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے منادی پھر کہے گا انکری بہلے محشر جان لیں گے کہ کون کرم کا زیادہ اہل ہے وہ لوگ کہیں کہاں ہیں جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی گردنوں گردنے پھلانگتے ہوئے آئیں گے پھر لدا کرے گا انکری بہلے محشر جان لیں گے کہ کرم کے کون زیادہ لائق ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے پھر وہ کھڑے ہوں گے اور پھر باقی لوگوں سے حساب لینا شروع کر دیا جائے گا اللہ تو دیکھیے یہ جو فرمایا گیا کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں آئے آئے. یعنی قیامت کے دن کے ہول اور اس کی دہشت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جس سے مراد کفار کے دل اور ان کی آنکھیں ہیں ان کے دل اپنی جگہ سے نکل کر حلق میں آ جائیں گے وہ واپس اپنی جگہ جا سکیں گے نہ حلق سے باہر نکل سکیں گے اور آنکھوں کے پلٹنے کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان کی سرمگی آنکھیں تھیں اور قیامت کے دن ان کی آنکھیں نجی ہو جائیں گی کیا قول یہ ہے کہ دلوں کے پلٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ نجات کی تما اور ہلاکت کے خوف سے ان کے دل مضطرب ہوں گے اور آنکھیں مضطرب ہوں گی کہ کس جانب سے ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور کس طرف سے ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ دلوں کے لٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ ایک بار آگ ان کو جلسہ دے گی پھر جلا دے گی پھر ان کو دوسرے دلوں سے بدل دیا جائے گا اور یہ عمل یوں ہی ہوتا رہے گا اللہ ابنِ کوطیبہ نے کہا کہ دوپہر کے وقت ہوئی ریت پانی کی ترے شراب کہتے ہیں تو یہ کافر کی مثال دی گئی کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کافر یہ گمان کہ ان کے اعمال ان کو نفع نفعت میں پہنچیں گے تو ان کے اعمال ان, کو ان, ان کو کوئی نفع نہ دے سکیں گے بلکہ اس کے برعکس ان کے اعمال ان کے لیے باعث عذاب ہوں گے آیت نمبر چالیس اور آج سے متعلق درخ قرآن کی میری آخری آئے او سب ما تم پی بحری لاہو مو دن فوپی موجود صحاب تم بادہ یہ آیت نمبر چالیس ہے اور اس آیت نمبر چالیس میں میرا ہم ارشاد فرما رہا ہے یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں یعنی گہرائی والے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں اس حار کے پاک میں فرمایا گیا کہ یا جیسے اندھیریاں کسی گہرائی والے دریا میں اس سے مراد یہ ہے کہ سمندروں کی گہرائی میں اس کے اوپر موج موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک یہ ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا اس پر ایک اور اندھیرا موجوں کے تراکم کا اس پر اور اندھیرا بادلوں کی گری ہوئی گڈا کا ان اندھیریوں کی شدت کا یہ عالم کہ جو اس میں ہو وہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو باوجود یہ کہ اپنا ہاتھ نکالے کسی قریب اور اپنے جسم کا جز ہے جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی ایسا ہی حال ہے کفار کا کہ وہ اعتقاد باسل اور پولے ناحق اور عملے کبھی کی تاریخیوں میں گرفتار ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کافر کے دل کو اور موجوں سے جہل کو شک و حیرت کو جو کاغر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں سے مہر کو جب جو کہ ان کے دلوں پر ہے یہ تشدد دی گئی ہے تو رب فرماتا ہے اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں دن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا رستہ جسے اللہ دکھائے وہی کامیاب و کامران ہوگا اور رب کے بتائے بغیر اللہ کے رستے دکھائے بغیر کوئی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا تو یہ کفار کے اعمال کی دوسری مثال ہے تو کفار کے اعمال یا سراب کی طرح ایک دھوکہ ہے یا سمندر کی گہرائی کی تاریکیوں کی مثل ہے جن میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا معنی یہ ہے کہ جن کے لیے اللہ دین نہ بنائے اس کے لیے کوئی دین نہیں اور جس شخص کے پاس ایسا نور نہ ہو جس سے وہ قیامت کے دن چل سکے تو وہ جنت کی ہدایت نہیں پائے گا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں اس درس قرآن کی برکتیں وقف مت نصیب فرمائے آمین آمین اللہ آمین ثم آمین تو آیت نمبر چالیس تک جو ہے درس مکمل ہوا ان شاء اللہ آیت نمبر اکتالیس سے کل ہم پھر درس قرآن کا آغاز کریں گے ان شاء اللہ تبارک